بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم الدرس ثانی والشرون بائیسوہ سبق المدرس و استاد ہاتھ الدفاترہ یا اخوانو کپیاں لاؤ اے بھائیو اتھ اللہ و یسلمون الدفاترہ ان کے حوالے کرتے ہیں سپرد کرتے ہیں صلی اللہ و یسلم سپرد کرنا طلبہ کپیاں سپرد کرتے ہیں یعنی استاد صاحب کے الحسن و حسن انا لن اکتو بالواجباتی یا استاد یا استاد اختب الواجبات میں نے واجبات نہیں لکھے یعنی میں نے ہوم ورک نہیں کیا ہے, لیمہ, کیوں؟ سکتا ہوں محاورہ ترجمہ آپ کا ازر قبول کیا جاتا ہے وائن دفتر, دفتر تو راپی کا بھی کہا ہے معاویہ اکتب میں نے بھی نہیں لکھا یعنی ہوم ورک نہیں کیا انکسرت نسدارتو کا انکسرت نسدارتو کا ائدان اصل میں ہے ا انکسرت اس کو ذرا شارٹ کر کے ا انکسرت کی بجائے انکسرت نسدارتو کا ائدان کہہ سکتے ہیں کیا تمہاری عینک بھی ٹوٹ گئی ہے انکسرت اصل میں تھا ا انکسرت لا جی نہیں انقطعت الكهرباء ملا کے پڑھیں گے انقطعت الكهرباء فی مہجینا بجلی منقطہ ہو گئی تھی بجلی منقطہ یعنی بجلی چلی گئی تھی کٹ گئی تھی ہمارے ہاسٹل میں وہ آئی دہ سلاط المغربی منقطع ہو جانا کٹ جانا نہیں یعنی چلی جانا بجلی چلی گئی تھی فی ہمارے ہاسٹل میں وہ آئی سلاط المغربی مغرب کی نماز کے کچھ دیر بعد اور بجلی کا منقطع ہونا جاری رہا الى منتصف نصف رات کے نصف حصے تک یعنی فتح الباب و یدخل ادنانو دروازہ کھلتا ہے اور ادنان داخل ہوتا ہے لما تا یا ادنانو لما تخر یا ادنانو اے ادنان تم لیٹ کیوں آئے تم لیٹ کیوں ان کالباد سیارتری کی راستے میں ایک گاڑی الٹ گئی تھی توقف توقف و توقف و جانا رخ جانا المرور ٹریفک ہے ٹریفک بند ہو گئی تھی رک گئی تھی ان کالبت سیاراتن ان کالبت میں تھا این کالاب سیارتن کیا گاڑی الٹ گئی ہے کہا فی الحل بادل جس بادل جسری من کہتے ہیں مور کو غالباً چوک فلم آتف چوک بعد بادل جسری اس موڑ پہ جو اس چوک پہ جو پل کے بعد ہے رکابو کیا سواریاں محفوظ رہیں نعم جی ہاں سلیم وہ سب محفوظ رہے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے علیہم لما اگر ان پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہ مر چکے ہوتے یقیناً مر جاتے کانل انقلاب عنی انقلاب گاڑی کا الٹ جانا بہت شدید تھا فقہ دن خلاب ملا کے پڑیں گے یعنی گاڑی کے دروازے سے یعنی کے دروازے علیدہ ہو گئے تکسر اور شیشہ اور شیشے ٹوٹ گئے تکسرا ٹوٹ گئے دروازے الگ ہو گئے اور شیشے ٹوٹ گئے اقراء درفیہ سبق پڑو الشمس ان کا سفر سورج کو گرہن لگ گیا جس دن ابراہیم یعنی نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہوئی اور کاضر تو لوگوں نے کہا ان کا ابراہیم یعنی انہوں نے کہا کہ سورج کو گرہن لگا ہے ابراہیم کے مرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی بجائے اس کے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان کی حیبت بنے کہ ہاں واقعات یہ اسی وجہ سے ہوا ہے لیکن آپ کا مقصد لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنا تھا اگر آپ کہہ دیتے ہیں ہاں اسی وجہ سے ہوا ہے تو پھر لوگ یہی سمجھتے اسی کہہ لیجئے توہم کا شکار ہو جاتے سورج کو گرہن پتہ نہیں کسی واقعے کی وجہ سے لگتا ہے جس طرح مشہور ہے یعنی وہ ایک دن چاند گرہن لگا تھا تو ہمیں یاد ہے بچپن میں وہ کسی نے کہا جی وہ نمبرداروں کے لڑکے نے پتہ نہیں کسی کو مار دیا ہے تو اس لیے چاند گرہن لگا اس طرح کی بات ہوئی تو حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی نشمس اور کمرہ آیا تان اللہ یقیناً سورج اور چاند دو نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے یہ جی اللہ کی جو قدرتے ہیں اللہ کی جو معرفتوں کی بریائی کی نشانیاں ہیں دلیلیں ہیں ان میں سے دو دلیلیں ہیں دو آیات ہیں دو نشانیاں ہیں لائن کا سفان موتیاح دن ولاح حیات ہی ان کا دنیا میں ہونے والے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ ان کو گرہن نہیں لگتا ہے کسی کے مرنے یا کسی کے زندہ ہونے کی وجہ سے کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے کہہ لیجیے پیدا رہی تمہ تو جب تم اس جان گرہن وغیرہ کو دیکھو فتو اللہ حت اللہ سے دعا کرو اور سلو حتا انجلیا اور تم نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ گرہن جو ہے وہ دور ہو جائے روا البخاری یعنی اس موقع پہ نماز پڑھنے کا کہا گیا کہ سلاۃ پڑھو سلاۃ القصور پڑھو تاکہ اللہ رب العزت کی قدرتیں اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں اس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کر سکے کہ دیکھیے اللہ کی یہ قدرتیں یہ طاقتیں ہیں اور ان قدرتوں کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو سارا نظام چلا رہی ہے من ابراہیمو و یا استادو یہ ابراہیم کون ہے استاد ہوا بنو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں ماریہ القبطیہ رضی اللہ عنہا حضرت ماریہ القبطیہ رضی اللہ عنہا سے یعنی ان کے بطن سے ان کی ولادت ہوئی الاسم ابراہیم غیر منصرف ہوا موویہ پوچھتا ہے الاسم ابراہیم اسم جو ابراہیم ہے کیا وہ غیر منصرف ہے نا جی ہاں وہ غیر منصرف ہی ہے لیما کیوں لانه علم اجمی جن والالم الاجمی لا اس لیے کہ وہ اجمی اس میں علم ہے اور اجمی یعنی غیر عربی اس میں علم جو ہے وہ منصرف نہیں ہوتا تماری نمشکیں سوالات کے بارے میں جواب دیجیے لم ہوم ورک کیوں نہیں کیا حسن الواجباتی لے انزارت ان کا سرت لنزارت ہو ان کا سرت لم یخ تو الواج بات ان کا, کا تعلق ہے تو اس کا سرک جہاں تکان کیوں لیٹ آیا کہ گاڑی کہاں الٹی امرانبی صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا ہمیں حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایندن کے صاف شمسی الکمری سورج اور چاند کے کو گرہن لگنے کے وقت امرانہ امرانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دن کساف شمس والکمر ان نسلی و ندعو اللہ نمبر دو من ابواب الفعل اسولاتی المزیدی باب ان فعلہ ان فعلہ کا باب جو ہے یہ اسلاتی مزید فی کے ابواب میں سے ہے یہ ان فعلہ اصل میں ہے ان جمع فعلہ ان فعلہ زیدت فیہی الحمزہ تو اس میں زیادہ کر دیا گیا ہے حمزہ والنون اور نون قبل الفائی فا سے پہلے یعنی فا کلمات سے پہلے نہ وہ ان فا ان کا سرا ان من تا وغیرہ اس تخریج میں باب انفاع سے ان افعال کو نکالیے جو اس سبق میں وارد ہوئے ہیں اور جن کا تعلق انفعال باب سے ہے اب یہاں دیکھیے اس میں ان کا سرت باب انفعال ہے پھر آگے ان باب انفعال ہے الا ان کا تا ان کا مصدر کا ہے ان باب انفعال ہے ان آطف ینطفاطف یہ اسم ضرف ہے یہ بھی باب انفیال سے ہے الاب ال ان باب انفیال ہے ان قصف شمسو باب انفیال ہے ان قصف ین قصف اسی طرح ین قصفانی یہ خیل مدارے ہے ان کسف ین کسیف سے تسمیہ کا سیگا ہے منصرف انصرفین ان صرف, صرف سے منصرف یہ اسم الفائل ہے باب انفیال ہے آگے لا ينصرفو یہ انصرفا ينصرفو سے فیل مدارع ہے تمرید رقم ثلاثہ مشکل برطین تعمل المثال مثال پر غور کیجئے ثم حات المدارعا پھر مدارع لائیے بنائیے واسم الفائل والمصدر من اللفعات العاطیتی فیل مدارع اسم الفائل اور مصدر بنائیے آنے والے فیلوں سے الماضی المدارع اسم الفائل المصدر انکسرا ينکسر منکسر انکسار انفتح ينفتح منفتح انفتاحا ان کا لابا یون کا لبو من کا لبن ان کے لاب ان کا منقطع ان شکا ین شکو منشق اصل میں تھا من انجلا کسی چیز کا وادے ہونا ان شکا پھٹ جانا انجلا جلا ین ہونا آپ سے آپ ہی وعدے ہو جانا انجلا منجل اصل میں تھا منجلین اور آگے انجلا ان میں بھی واؤ کو حمزہ سے بدلنے بدلنا عامرائج ہے عربی زبان میں باب انفا الفاء کا باب جو ہے یہ معنی دیتا ہے مطالعات کا یعنی کسی کا کہا ماننے کا فقولو آپ کہتے ہیں فتح طلباب فن میں نے دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا یعنی اس دروازے نے میری اطاعت کی بات مان لی تمد اللہ مثال پہ غور کیجئے ناک میں ساتھ ناکو مکمل کیجیے المسالو فتح تل اب فتح تل بابا ان فتح البا ابو پورے دروازہ کھولا دروازہ کھل گیا کسر تلکا میں نے کپ توڑا ان وہ ٹوٹ گیا ان کسر کپ ٹوٹ گیا فتح الحبلا میں نے رسی کو کاٹا ان قطع الحبل رسی کٹ گئی کلبت الکتابا میں نے کتاب کو الٹا الٹ کیا ان کلب الکتابوں کتاب پلٹ گئی یا الٹی ہو گئی ہزم المسلمار مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی ان ہزم القفارو کافر شکست کھا گئے متاو افا انفا اعلی کمارا کا اتاد کرنے والا باب کون سا ہے انفا اعلی جیسا کہ آپ نے دیکھا اما فا فا مطاب جہاں تک فا کا تعلق ہے تو اس کی اطاعت کرنے والا باپ تفا الاحمد المثال ناقیسا مثال پہ غور کیجیے پھر ناکیس کو نامکمل کو نامکمل کو مکمل کیجیے اور مثال کسر تزاجا میں نے شیشے کو توڑا تا کسر جاجو شیشہ ٹوٹ گیا قطا ات الحبلا میں نے رسی کو کاٹا تب قطا الحبل رسی کٹ گئی نمبر چھ آ کا اس کو ہم مخفف کر کے اس میں تخفیف کر کے ان کا سرا بھی کہہ سکتے ہیں ارا دخلت حمزت الاصفہام الا انفا اعلی خودی فت حمز جب حمزہ استفام داخل ہوتا ہے انفا اعلیٰ پہ تو حمزۂ وسل جو ہے اسے ہدف کر دیا جاتا ہے انفا اعلی کا حمزہ کو حمزہ وسل کہ انفا اعلی میں ای کو ہدف کر کے پڑھیں گے انفا اعلی اصل میں ہوگا این فا اعلی ادفل حمز الاطف آنے والے جملوں پہ حمزہ استفام کو داخل کیجیے ان کالابط یارہ تاڑی الٹ گئی کہنا ہو کیا گاڑی الٹ گئی تو اِن کالبت کی بجائے یو بھی کہ مخفف کر کے ان کالابت یارتو ان فتح باب المتامی ریسٹورینٹ کا ہوٹل کا ریسٹورینٹ کا یا میس کا کھل گیا ان فتح باب المتعامی یو بھی کہ ان فتح باب ان ہزم المشرقن ان اسلم ابو کا اصلم ابو کو کہہ سکتے ہیں اسلم ابو کا اسلم ابو کا اصلما کو پڑھ سکتے ہیں یا خالی اسلم ابو بھی کہہ سکتے ہیں سوری یہ جو اسلم ہے باب افال اس کا حمزہ حمزہ وصل نہیں ہوتا اس کے حمزہ کو کہتے ہیں حمزہ یعنی قطعی حمزہ یہ حرف نہیں ہوتا یہ حمزہ وصل نہیں بلکہ باب افال کا حمزہ حمزۂ قط ہوتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہم یوں ہی کہیں گے ابو کا باب انفا کی آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے وافی والمسدرا اور اس میں نامزد کیجیے مادی مدار اسم الفال کو وکا القد و سراسارا زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا ان کا سارا یہاں باب انفعال کا انفتح یہ دروازہ نہیں کھلتا ہے دوسرے دروازے سے داخل ہوگو دوسرے دروازے سے اندر آ جاؤ یہ ان فاتح یہ پھیلے مدارے ہے تن فو انوار شوار کے ساتھ سباہن انوار نور کی جمع لائٹس کے معنی میں شوارے سڑکیں روڈ سڑکوں کی لائٹس بج جاتی ہیں صبح پانچ بجے تن یہ او یہ مدارے ہے واحد مونس کا سیگا ہے مونس کا سیگا اس لیے استعمال ہے انفجارو احد گاری کے اُلٹ کی وجہ ان احد لاتحا اس کے ایک پہیے کا پھٹ جانا ایک ٹائر کا پھٹ جانا ہے ٹائر پھٹ گیا گاڑی الٹ گئی اس میں انقلاب مصدر ہے انفجاروی مصدر ہے ان ہزب البشری فی, فی غذبت بدرین مشرق شکست کھا گئے طالباً یہ منصرم, بدعات طالبن منصرم غالباً یہاں یعنی پچھلے گزرنے والے ماضی کے معنی میں ہے انسٹیٹیوٹ سے فارغ ہوئے تخراجہ کی پرپوزیشن فی آتی ہے من کی بجائے انسٹیٹیوٹ سے فارغ ہوئے گزشتہ سال چندیک یعنی اوپر کچھ طلبہ بزاعت تین سے لے کے نو تک کو کہتے ہیں و طالبن یعنی تینتیس سے لے کے انتالیس تک یہ مطلب ہے آپ یہ چتیس سینتیس چھتیس سینتیس سنتی، طلبہ فارغ ہوئے سافر الفریق المنہزم شکست کھا جانے والی ٹیم نے سفر کیا تو نمبر چھ میں المن یہ باب انفیال سے اسم الفائل ہے المنہ یہ ان ہزم سے اسم الفائل ہے نمبر آٹھ انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم سورج کو گرہن لگا جس دن ابراہیم کی وفات ہوئی آپ کے صاحبزاد ابراہیم فوت ہوئے یہاں پہ الجملات مات ابراہیم مباف یہاں جو مات ابراہیم کا پورا جملہ ہے وہ مدافع ہے مداف اس کی طرف آگے نسبت کی جا رہی ہے یعنی مداف ال یوما ماتا یوما کی نسبت آگے کی جا رہی ہے مات ابراہیم کی طرف معنی ہوگا یوم موت ابراہیم محل جر یہ محلے جرم ہے مات ابراہیم اس جر کی جگہ پہ ہے یعنی اگر یہاں ماتا کی بجائے موت کا لفظ ہوتا تو پھر وہ حالت جر میں ہوتا یوم یوما موت براہیم لیکن یہاں پورا جملہ ہے یوما کا مدافع یوما مات براہیم یوم مدافع یوما یہاں مدافع ہاف ان اخرا دیگر مثالیں لائیے سافر یوما زہارت انتا ایجو کے بنیں گے سافرت تو یوم زہارت انتا مریض تو یوم زار الوزیر الجامعہ تھا پہلے جملے کا چشمہ ہے میں نے اس دن سفر کیا جس دن نتائج ظاہر ہوئے یعنی نتیجوں کا اعلان ہوا مریض تو یوم زار الجامعہ تھا میں بیمار ہوا اس دن جس دن وزیر نے یونیورسٹی یا جامعہ کا وزٹ کیا تو ولیط یوم جدی میں اس دن پیدا ہوا جس دن میرے دادا فوت ہوئے وفی ينفع یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ بولنا نفع دے گا تو ہادہ متدا ہے یوم مضاف اور ینفع کی رسید کو پورا جملہ مدافعر ہے یوم کا مضاف مل کے کی خبر یوم مات ابراہیم ہوں یوم موت ابراہیم اس کی اصل عبارت ہے یوم موت ابراہیم نمبر نو لولا اگر اللہ کا ان پر فضل نہ ہوتا تو یقینا وہ مر چکے ہوتے یا مر جاتے لولا حرف امتناع وجود لولا جو ہے یہ کسی وجود کو روکنے والا حرف ہے کسی چیز کی موجودگی سے روکنے کا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا ظاہر ہے اللہ کے فضل کے وجود کے امتناع کے لیے استعمال ہو رہا ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اگر اللہ کے فضل کا وجود نہ ہوتا تو پھر وہ مر جاتے وہ تد الر یہ دلالت کرتا ہے جواب کے منع ہونے پر شرط کی موجودگی پر یعنی اگر شرط موجود ہو تو اس کا جواب موجود نہیں ہوگا اس کا جواب ممنوع ہوگا نہ اگر ہوا نہ ہوتی یقینا لوگ ہلاک ہو جاتے اگر ہوا نہ ہوتی یہ کیا ہے تو للہو یقینا لوگ ہلاک ہو جاتے یعنی ہوا تھی لوگ ہلاک نہیں ہوئے گئی اس لیے لوگ ہلاک نہیں ہوئے ما ایدن اور ما بی لولا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے الاسم الواقع منتدع ان وہ اسم جو اس کے بعد واقع ہو مبتدا کہلاتا ہے مبتدا ہوتا ہے جس کی خبر کو ہدف کر دیا جاتا ہے پل ہوا تقدیر لولا لو لل اگر ہوا نہ ہوتی نہیں اگر ہوا موجود نہ ہوتی وقت بادہ انا وسم ہا و اور کبھی کبھی اس کے بعد لولا یا لوا کے بعد انا آ جاتا ہے اور اننا کا اسم اور خبر بھی انا یعنی اپنے پورے خاندان اسم اور خبر سمیت نہ لولا اننی مریض تما آکا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں بیمار ہوں تو یقیناً تمہارے ساتھ سفر کرتا تو لولا اننی مریض تما آکا یہاں آنا آ رہا ہے اپنے پورے اجزاء یعنی اور مرخبر سمیت وہ جوابتر اس کا جو مثبت جواب ہوتا ہے لام کے ساتھ مل کر آتا ہے نہین لکن اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے ہاسن اخرا لولا کی دیگر مثالیں لائیے نہیں بلکہ پہلے بھی ہا آٹھ نمبر مشق میں دوسری مثالیں لیجیے یعنی سنیے لیجیے اور اختبار میں ما بیمار ہوں اگر امتحان نہ ہوتا میں آج حاضر نہ ہوتا الارض کے پڑیں گے اگر سورج نہ ہوتا یقینا زمین ہلاک ہو جاتی یعنی زمین ختم ہو جاتی الحیاء الیابقینا اگر حیا نہ ہوتا یقیناً ہمرو پڑتے اگر ہمیں شرم نہ آتی تو ہم رو پڑتے اور شرم کی وجہ سے ہم نے اپنے رونے پہ قابو پائے رکھا لہولانا کا مستحج لطاعتوں کا للبئی تھی لہولانا کا اگر تم جلدی میں نہ ہوتے یقیناً میں تمہیں گھر کی دعوت دیتا آپ جلدی میں ہیں اس لیے یہ جو چیز میں دے رہا ہوں لے جائیے تاکہ آپ بر پہنچ سکیں اسٹیشن پہ اور جا سکیں جہاں جانا ہے اگر آپ جلدی میں نہ ہوتے تو پھر یقیناً میں تمہیں گھر میں بلاتا دعوت دیتا بیٹھتے آپ کے پاس تعمیر نہیں ہے اکب الما جو نیچے آ رہا ہے اس کو مکمل کیجئے لولا لولا العلم العلم لم الناس اگر علم نہ ہوتا یقیناً لوگ جاہل رہتے لولا الاسلام اگر اسلام نہ ہوتا لما الناس احکام اللہ تعالی اگر اسلام نہ ہوتا یقیناً لوگ اللہ کے احکام کو نہ پہچان سکتے لولا اننا کا مریض ان اگر آپ بیمار نہ ہوتے تو لجلس تمہاں پھر یقیناً میں تمہارے ساتھ بیٹھتا بیمار ہو تم آرام کرو تمہیں آرام کی ضرورت ہے لولا اندا شدید ان اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سردی شدید ہے اگر سردی شدید ہے یعنی اگر سردی شدید نہ ہوتی سردی بہت زیادہ نہ پڑ رہی ہوتی لجی اتو یہ لل یقیناً پھر میں اسکول آتا لیکن سردی بہت زیادہ پڑ رہی تھی اس لیے نکل نہیں سکا گھر سے نمبر دس من ابراہیم ابراہیم کون ہے ابراہیم کی صفت ہے او المعرف بال یا معرف بال یعنی وہ اسم جسے مضاف بنا کر استعمال کر کے معرفہ بنایا جائے اس کے بعد اگر اس میں اشارہ آئے تو وہ اس میں اشارہ صفت بن کر آئے گا پچھلے کی من منحمد الحاظ یہ حامد کون ہے ارے نی کا حاضری ہی مجھے اپنی یہ گھڑی دکھاؤن یہ پاسپورٹ کس کا ہے مفتوحات کیا وہ اس کیا اساتذہ کا وہ کمرہ کھلا ہے تو یہاں عرفت المدر سینا کی صفت ہے تل کا غرفت المدر سینا یہ غرفت کی صفت ہے کہہ لیجئے غرفت اس کو کہیں گے کہ ماررفہ اس کو معرفہ بنایا گیا ہے آگے مضاف کر کے آگے منسوخ کر کے غرفہ ویسے تو نکرا ہے لیکن جب غرفہ تل مدرد سینہ کہیں گے تو پھر اس کو کہیں گے یعنی اس کو معرفہ بنایا گیا ہے اضافت کے ساتھ بنانے کے ساتھ تنزیل قرآن پاک میں ہے تول یہ خط لے جاؤ سلیمان علیہ السلام نے حد حد سے کہا تھا میرا یہ خط لے جاؤ تو اس کو ان کے پاس ڈالو ان کے پاس پھینکو متولہ پھر تم واپس آ جاؤ ان سے اتنا کام کر کے واپس آ جاؤ اور فل حدیث کالن صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی کتابی میں کتاب کی صفت ہے اور کتابی موررف الافہ ہے فی صلی اللہ علیہ وسلم لا لا شاید میں اپنے اس سال کے بعد حاج نہ کر سکوں یہاں ہادہ عام کی صفت ہے لما اس لما اصل میں ہے لما یہ لام کے اوپر زبر ہے وہ غلط ہے اصل میں میم کے اوپر لما یہ نہیں اصل میں ہے لما یہ ہا جو ہے خموشی کی ہا ہے وقف کرنے کی جب وقف کرنا ہو تو پھر لما کہیں گے لما لما کی بجائے لما وا یو اتار لایا جاتا ہے وقف میں جب بات سلسلہ گفتگو سلسلہ آواز کو منقطع کرنا ہو تو ماہ اصل میں ہے ماہیا ہا نہیں ہے آگے وہ کیا ہے ماہیا ،ام کی اور الکمروٹ الکمر رہی ہے مؤنث اور وہ دونوں منس اور مدکر ہیں جی اب علی المذکری اور فعل کو لایا گیا ہے مذکر کے سیگا کے ساتھ تغریباً تغریباً غالب کرنے کے لیے اصل میں مذکر اور مونس دونوں کا ذکر ہو رہا ہو تو تغریباً مذکر کا سیگا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ خالد و عائشہ تو خالد اور عائشہ ید کہیں گے تد نہیں خالد و عائشہ تو یدانہ سے آتی ہے مدکّر مونس دونوں کا دونوں موجود ہوں تو پھر تغریب مدکر کو ترجیح دی جاتی ہے اردو زبان میں بھی اسے یوں نہیں کہتے خالد حامد عائشہ خدیجہ سب سکول گئی نہیں کہتے سب اسکول گئے یعنی گئے مذکر کسی کو اترجیح دی جائے گی درہ, یعنی مریم زینب عائشہ خدیجہ حفصہ خالد زاہد امجد فیصل سب سکول گئی کی بجائے سب سکول گئے یغ اللہ بالمدکر و المعانا کو مونس پر غالب کر دیا جائے گا نہ وہ ابنائی و بناتی یدرسون رسون میرے بیٹے اور میری بیٹیاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں تو ابنائی و بناتی یہاں بناتی کا خیال رکھ کے ید نہیں کہیں گے بلکہ ابنائی کا خیال رکھیں گے مذکر کو ترجیح دیں گے گرامر کی حد تک ساری زبانوں میں ایسا ہی ہے فائدہ فائدہ تو, جب تم, دنوں تو جب تم سب ان فائدار کو یعنی چاند گرہن کو یا سورج گرہن کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو من الحال محضوف یہاں حال جو ہے وہ محذوف ہے اس تقدیر الکلامی کلام کی اصل عبارت پوری عبارت یوں ہے فائدہ رایت منہ، من جب تم جب تم ان دونوں کو گرہن لگے ہوئے دیکھو من کسی اس حال میں کنہیں گرہن لگا ہوا ہو یہ من یہاں حال ہے یہ, یہ محدوف ہے سلو حلیا اور تم نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ گرہن یعنی دور ہو جائے سورج اور چاند بالکل وادے ہو جائیں روشن ہو جائے فائلیہ زمیر المستر یعدی، انجلیا کا فائل جو ہے وہ ضمیر مستطر ہے جو لوٹ رہی ہے القسوف کی طرف ہتھی القسوف یہاں تک کہ وہ گرہن ہٹ جائے یا وہ کھل جائے وادے ہو جائے المفوم سیاق یہ سارا کچھ سمجھا جا رہا ہے سیاق سے سیاقوں سے بات کانٹیکس میں سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں سے مراد کیا ہے مفیدہ. ہر لفظ کو داخل کیجئے اس میں سے جو نیچے آ رہا ہے ان فتح ان فتح الکسرا انکثر فتح فن فتح فن کا سرا ان کلبا کلب تفہ یا یوں کہہ سکتے ہیں کلب تلور کا میں نے کاغذ الٹا وہ الٹ گیا پلٹا یعنی کہ کہیں گے الکلم لولا لولا لولا کا اگر تمہارا بھائی نہ ہوتا کہہ سکتے ہیں لولا اخو کا اگر تمہارا بھائی نہ ہوتا لما داخلہ احادن فلغر فتح یقیناً کمرے میں کوئی بھی داخل نہ ہوتا تمہارا بھائی تھا اس نے دروازہ کھول دیا سب آگے تاخر